قال وَفِيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا خلیفہ ابو جی مِنَ كُفَرَ عرب، عرب قَالَ عمرو عمرو بکرین خلیفہ عربی اور قفر کیا جس شخص نے رضی اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کیسے اتعال کریں گے آپ لوگوں سے یہ یعنی کہ جو مالین تحقیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گیا میں یہ, کہ یہ کہ میں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ لا اور نے کہا اللہ بچا جاؤ نے اپنے مال کو اور اپنے لچ کو اللہ بے ہی بےحق مگر اپنے یعنی حق اسلام مگر حق اسلام کے سوا وہ اللہ اور اس کا حساب اللہ پر ہے فقال أبو بكر، والله لأقاتلن من خرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة حق المال، والله لو منعون عقالاً كان لأدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال أبو رب الحتاب، فوالله ما هو إلا إن رأيت الله أتشارها صدر أبي بكر للقتال، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم البتہ ضرور قطال کروں گا میں اس شخص کے جو فرق کرے گا درمیان زکوٰۃ کے اور نماز کے بے شک حق زکوت اللہ تعالی مال کا حق ہے اور اللہ کا حق ہے اور اگر روکیں گے وہ مجھے پالن اونٹ کے باندھنے کی رسی سے بھی ٹھیک ہے اونٹنے کے باندھنے کی جو اونٹ کے پاؤں کے باندھنے کی رسی سے جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں قتال کروں گا اس کے دینے کی وجہ سے تحقیق ہو سینے کو قتال کے لیے میں نے کہ بے شک وہ قتال کرنا حق ہے ایک قبیلہ دو قبیلے ایسے تھے جنہوں نے دینے سے انکار کر دیا ایک تو اس میں قبیلہ غطفان کا تھا اور دوسرا قبیلہ اس میں غلو سلیم کے کا انہوں نے زکات کر دیا انہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا اخبار جو واجب ہوتی ہے اس میں زکاة ان ابھی کالا سمی ابا سعید الخر کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما دون صدقتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے سب کا پانچ اونٹوں سے کم میں سب نہیں ہے في او، او، اور نہیں ہےق اوق اوکیا اوکیا کی جمع پانچ اوکیا سے کم یہ سدکا نہیں ہے اوکیا جو ہوتا ہے وہ چالیس درہم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سو درہم بنے پانچ اوکیا یہ اواف اوقیاتن کی جمع ہے اور ایک, ایک اوقیہ چالیس دھرم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کم میں صدقہ نہیں ہوں یعنی اس سے کم میں صدقہ بمانا مانا زکاتی مادم سی اوسکن صدا قتن اور نہیں ہے پانچ وسق سے کم میں صدقہ یہ اوسک وسق کے جمع ہے اور ایک وسق جو ہوتا ہے وہ ساٹھ سا کا ہوتا ہے ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور سا میں اختلاح کا تین باز تین کا کہتے ہیں ساڑھے تین کا بھی کت ہے پونے چار کا بھی کت اب ساڑھے تین لوگ آ رہے ہیں اور ایک ساخ میرا کو بتا دیے ساڑھے تین کے ہوتا ہے اب اس اس باب میں اس باب میں ایک بحث آتی ہے مسائل کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ بحث جو ہے انشاءاللہ اس مسائل کو کل ذکر کیا جائے گا آج میں ساری حدیثیں جو ہیں وہ فهي قال حدثنا أيهم ابن محمد النقدي حدثنا محمد ابن أبيد أبيد حدثنا إذن يستبع ابن يزيدا أعودي أن أمر ابن مرة جماليه أن أبي بختري مرف کر سکتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب محر لگی ہوئی چیز کو ٹھیک ہے کتابہ بل حجا بل حجا حجاجی ٹھیک ہے جو موہر لگاؤ بتا ایک صاف في قرآنی وقال ہر اود ومن ومن اتنے اور اتنے میں سے بکریوں میں سے ایک بکری امین کزا و قضا بحیرن بھی ہو سکتا ہے اور اس میں جو عبارت ہے باب بابل عروج تجارتی باقی یہ جو آخری حدیث ہے اس پر کل بحث ہوگی ٹھیک ہے مسائل کے حوالے سے پہلی جو حدیث کا ترمہ کر دیا گیا آخری حدیث جو ہے اس پہ جو ہے بحث ہے مسائل کے بارے میں ان شاء کل ہوگی یہ دیکھیے کا ختم کرتے